سر تسی مسیرا تین مسیح تین کیوں مسیرات تا کیوں اسے مضرف ہے چکا نہیں جائز الا بج کر مسیرہ پڑ مسیرہ تا کیوں پڑا ہے ترکیب میں کیا واقعہ ہو رہا ہے جو آپ نے اس کو مسیرہ تا بنا دیا مطالعہ نہیں کیتا. پتا ہونا چاہیے پڑا ہاں جی مسیح تا کیوں پڑا ہاں یہ پتا کر کے ہاں جی مسیح تا کیوں پڑا مذاف کا کوئی عراب نہیں ہوتا دیکھا کون سا مفول بنتا ہے نصیرتوں کا مفول ہے لیکن ہے کون سا مفول تو پانچ ہوتے ہیں یہ کون سا ہے مقول سی یہ مقبول سی ہی بن رہا ہے علت ملا کے کیسے پڑھو گے لل اردو لیل اردو لیا کیوں پڑھا گئی لیا کیوں پڑا ہے لل اردو کیوں پڑا ہاں جی پتہ تو ہونا چاہیے نا ہاں جانی چھٹی آگے ملانے کے لیے ساکن ودا ہرری کا ہرری کا بل ٹھیک ہے لیکن لیجا لی کی یا ساکن تھی یہ متقلم ہے نا اس کے اوپر زبر ہی پڑھنی ہے آپ نے جب بھی اس کو آگے ملانے کے لیے حرکت دینی ہے تو اس کو آپ نے زبر ہی دینی ہے <سؤال> ہر جگہ پہ لگے گا فرری کا فرری کا بال یہ قانون قاعدہ یہ عام ہے ٹھیک ہے اس میں سے کچھ چیزیں مستثنا ہیں ٹھیک ہے تو پھر آہستہ آہستہ آپ پڑھتے جائیں گے آپ کو پتہ چلتا جائے گا یا متقلم جہاں پر بھی آئے گی لی لنا نا وہ جمع متکلم کے لیے ہوتا ہے یا واحد متکلم کے لیے ہوتی ہے نا چلو ہاں پھل ہاں پل بجو علط تارا بات تو لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نہ بنانا تربت کو میری سنم تم ہوں تربت پھر پڑھو اندا احمد جا ترابا ترابو کیوں ہاں نائب الفائل باندھ رہا ہے مفعول کون سا ہے مفول معلوم اسمہ فائل نائب الفائل باب مومی باب کیا سی گاؤ بابا بہ بو باب باب تیمم کیا ہے باب مومی باب مومی تیم کا باب تیمم کا مانا ہوتا ہے اور شریعت میں کہتے ہیں القف السعید سعید طیب کا ارادہ کرنا ہاتھ اور چہرے کا مسح کرنے کے لیے تاکہ سوال وغیرہ ادا کی جا سکے تہارت حاصل کی جا سکے ان جابر, جابر بن عبد رضی اللہ عنہما جابر بن عبد اللہ اللہ عنہما سے روایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سیتو میں پانچ چیزیں دیا گیا ہوں اور سیتو مجھے پانچ چیزیں دی گئی ہیں لم یورنا قبلی کوئی ایک بھی مجھ سے پہلے جو نہیں دیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی ایک کو بھی نہیں دی گئی مجھے پانچ چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی ایک کو بھی نہیں دی گئی ہاں جی لم یور لم نے جدم دینی تھی اور جدم کیوں نہیں آئی بتاؤ نو میں نے وجہ پوچھی ہے نو کا, کا کوئی ابل کوئی دخل نہیں ہے اس میں ہاں جی آتا یو اتی انفا معتن تین تھا نا وہ کازن والی جائن والی تالی لو کے معتن تین او یور یہ کیا تھا یور لم نے آ کے کیا, کیا؟ علی بکسرا کو لم کا کام ختم ہو گیا اور تو پر زبری تھی تو زبری رہے گی لم کا کام تو آخری رف پر ہے نا لم نے رف علت کو گرا دیا بلا ہو کے بیٹھ گیا اب پیچھے تو عمل نہیں کر سکتا لم لم یور تاہنا عورتی میں پانچ چیزیں دیا گیا ہوں مجھے پانچ چیزیں دی گئی ہیں لم یور تاہنا آحد قبلی جو مجھ سے قبل کسی کو بھی نہیں دی گئی نُفِرْتُ تبر روح شَهْرٍ میں ایک مہینے کی مسافت پر رعب سے مدد کیا گیا ہوں میری مدد کی گئی ہے ایک مہینے کی مسافت پر رعب سے یعنی میں بھی اپنے دشمن سے اتنا دور ہوتا ہوں کہ دشمن تک پہنچتے ہوئے مہینے کا فاصلہ ہوتا ہے پہنچنے کے لیے تو دشمن پہلے ہی ڈرنا شروع ہو جاتا ہے جو مسجد و پہورا اور میرے لیے زمین کو بنا دیا گیا ہے نماز پڑھنے کی جگہ سجدہ گاہ مسجد اور پاک پاک کرنے والی راجولن ادراکت حسالات تو جو بھی آدمی کہ اس کو نماز کا وقت آ لے فلی اس پر لازم ہے کہ وہ نماز پڑھے جس بندے پر جہاں پہ بھی نماز کا وقت آ جائے وہ وہیں پہ نماز شروع کر دے پھر حدیسی حدی فتح ان دا مسلم ان کی حدیث میں ہے مسلم کے ہاں تربا لنا پورن اد علم نج دل ما اور اس کی مٹی ہمارے لیے تہور پاک کرنے والی بنائی گئی ہے جب ہم پانی نہ پائے وہ رضی اللہ عنہ احمد اور علی رضی اللہ عنہ کی روایت احمد میں ہے جعلت تراب لی اور مٹی کو میرے لیے پاک کرنے والی بنا دیا گیا ہے لیٹرینج نہیں پڑنی اسی لیٹرینج کھروتے ہوئے اسے شروع کر لو مگر نماز کی ممنوع جگہ نہ ہو وقت ہو جائے جہاں پہ بھی آپ ہیں وہیں پہ نماز پڑھ لیں قریب مسجد ہوگی تو ٹھیک ہے مسجد نہیں ہوگی تو مسجد کے بغیر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وہ آ جائے گی کتاب و میں اس کی بات آئے گی پھر آپ کو بتائیں گے تو تراب سے مراد یہاں پر خاص تراب ہے سعید سعید اس مٹی کو کہتے ہیں جو گرد بن کے اڑتی ہے گرد و غبار والی مٹی اس کو کہتے ہیں سعید ما سا من الارض جو زمین سے اوپر کو اٹھ جاتی ہے گرد و غبار والی مٹی چلو پڑھو آگے في اذن ولم اجئ بما قد في تعيد ما تمرض ضابا ثم اتى ابن الله عليه وسلم فالا ترك ذلك رمى فقال انما كان يرضيك ان تقول بيديك هاكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربات واحله ثم واحدة. واحدة. واحده ثم مسح شمال على اليمين مضاج وعن ابن رضی اللہ, اللہ بآسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام بھیجا اج تو میں جمبی ہو گیا دل ماں آ میں نے پانی نہ پایا فاتمر کما تمرا تو میں مٹی میں ایسے لوٹ کوٹ ہوا جس طرح کے جانور ہوتا ہے گدا اٹنیاں لیتا ہے نا ایسے سم آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فادہ کر تو دا علی پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فادہ کر تو دا تو یہ بات میں نے آپ کو بتائی آپ کے آگے ذکر کی فکالا تو آپ نے فرمایا ان کا نا کہ آپ کو تجھے کافی تھا صرف اندی کا حق ادا کہ تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس طرح سے کرتا غوری ہل اور غربت واحدہ تن پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک مرتبہ زمین پہ مارا سما ماسا شیما پھر بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر پھیرا وظاہری کفئی ہتھیلیوں کے پچھلے حصے پر اور اپنے چہرے پر وفدلی مسلم ان الفاظ مسلم کے ہیں روایت لی البخاری اور بخاری کے الفاظ ہیں وہ کفئی آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارا وافا خاف ہی اور ان میں پھونکا ثم ماسا بھی ما, ما وجہ کف پھر آپ نے اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کا مسا کیا تیمم میں چاہے پہلے ہاتھوں کا مسا کر لیں پھر چہرے کا کر لیں چاہے پہلے چہرے کا مسا کر لیں پھر ہاتھوں کا کر لیں دونوں طرح سے ثابت ہے بس یہ کام ہے تیمم ہو جائے گا وعنی بن رضی اللہ اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیمو دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیمم دو ضربیں ہیں ضربی ایک مرتبہ مارنا چہرے کے لیے اور ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو مارنا مرفاقین کو داد پتری نے روایت کیا ہے وہ سخا حل اور اما نے اس کے موقوف ہونے کو صحیح قرار دیا ہے یعنی کہ یہ روایت موقوف ہے مرفو نہیں اور درست بات یہ ہے کہ تیمم ایک ضرب ہے ایک ہی مرتبہ زمین پہ ہاتھوں کو مارنا ہے اور پھر ہاتھوں اور چہرے کا مسا کر لینا ہے ہاتھوں کے لیے الگ چہرے کے لیے الگ زمین پر ہاتھوں کو نہیں مارنا ایک ہی مرتبہ سے دونوں کے دونوں کام چلائے جائیں عن ابي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعينوا بوضوء ممكن الوضوء المؤمن المسلمي ويلن يدني ما عيشوا فيه فإذا وجد الماء فليتق الله اول بمصدر ما شاء عطاه ابواب البدار والصح وكم طه ولكن توضت عراف ذني و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 گرد و غبار والی مٹی المؤمن المسلمی مسلمان مؤمن کا وزو ہے بزو کرنے کی چھ وہ عشرا سینا اگرچہ وہ دس سال تک پانی نہ پائے دس سال تک بھی پانی نہ ملے تو تیمم کر کے کام چلاتا رہے فعید و جد تو جب وہ پانی پالے پھل قلعہ تو وہ اس پر لازم ہے کہ اللہ سے ڈرے ول یو مسا ہو بادشاہتا ہوں ول یو مصاح اور لازم ہے کہ وہ پانی لگائے اپنے چمڑے کو بشار اپنے جمدے چمڑے جمدے جمدے جمدے کو جلد کو روا البزار اس کو بزار نے روایت کیا ہے وہ سہ حالقان اور ابن القدال نے اس کو صحیح کہا ہے والا کن فوابدار قطنی ارسالہ ہوں لیکن ایماندار کتنی نے اس کے مرسل ہونے کو صحیح قرار دیا ہے ولی ترمدی نبی ذر نغ اور ترمذی کے لیے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح کی روایت ہے اور اس نے اس کو صحیح قرار دیا ہے والحاکم دن اور امام حاکم نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے صحیح کہا ہے تو جب تک بھی پانی نہ ملے جتنا مرضی عرصہ گزر جائے تو پانی نہیں ملکا کام اپنا جاری رکھے تھے ام والا تیمم کرتا رہے لیکن جب پانی مل جائے تو پھر پانی مل جانے کے بعد تیمم کرنا جائز نہیں رہتا سردیوں میں پانی ہوتا ہے بات ہے کہ پانی ملے تو تیمم ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کو گرم کر لو سردیوں میں آگ تو جلائی جا سکتی ہے پانی گرم کرنے کے لیے ٹھنڈا ہے تو بندہ ٹھنڈے سے وضو کر لے ٹھنڈے سے نہا لے اب بیمار ہو تو پانی گرم کر کے کر لے سہولت کیوں نہیں گھر میں چولہا نہیں ہے ہانڈی روٹی نہیں پکتی ہاں گیس نہیں ہوتی سردیوں میں تو کیا آپ روزے رکھتے ہیں پکانے کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیتے ہیں اگر گیس نہیں ہوتی تو سلنڈر چل جاتا ہے اور بجلی ہوتی ہے نا بجلی ہوتی ہے تو وہ راڈ ڈیڑھ دو سو روپے کا لے کے اور اس کو پانی میں ڈالیں دیکھیں پانی کیسے ابلتا بیس منٹ میں کیا موٹر چلا کے پانی نگاہ ہو جاتا ہے تو پانی جب ہے تو اس وقت تیمم نہیں ہاں کوئی بندہ مجبور ہے کہ مثلا زخم ہے جسم میں تو وہاں پہ پانی لگے گا تو کیا ہوگا بیماری بڑھے گی ریشہ پڑ جائے گا سو مسئلے مسائل اس طرح کا اگر مسئلہ ہو کہ پانی لگنے سے بیماری پھر ٹھیک ہے پھر رخصت ہے ورگر نہ اس کو پانی کے ساتھ وضو کرنا ہوگا اور غسل کرنا ہوگا تو یہ روایت موصولاً صحیح نہیں ہے مرسلن ہی صحیح ثابت ہے تو مرسل روایت تو صحیح ہوتی ہے یا نہیں چھٹی نہیں صحیح نہیں بنتی یہ روایت اور اسی طرح یہ جو عملی روایت ہے یہ بھی صحیح نہیں بنتی والی ترمدیا نبی ذر نا ہوا سہ رہا تو امام ترمدی کا اس کو صحیح قرار دینا ٹھیک نہیں ہے عمر ابن بجدان مجبول ہے ول یو مست لگائے مت سوتا ہے نا چھونا امساس کسی دوسری چیز کو تیسری چیز کے ساتھ لگانا ہاں اس پر لازم ہے کہ وہ پانی اپنے چمڑے کو لگائے پانی گندا ہو تو پھر گندا ہونے سے کیا مراد گندے سے مراد یہ ہے کہ پانی اگر نجس ہو پاک نہ ہو تو پھر تو پانی نہ ہونے کے مترادب ہوا نا پاک پانی چاہیے پاک ہونے کے لیے گٹر کے پانی سے اگر آپ غسل فرمائیں گے تو پھر پھر وہ پلیس ہی کرے چلیں قال على انه قال فرج رجلال في تقار محادث محادث قالوا وليس معهما ما مر فيمم تعيدا طيبا مقبليا ثم ولد ما في الصقيل وقد اعاد احدهم القالات اول الاولى ولم ثم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ما فقال الذي الذي يعيد اصبحت سنة واحد قال ایدن رضی اللہ عنہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں خالہ رجلانی فی سفرن دو بندے سفر میں گئے خالا تو نماز کا وقت ہو گیا وليس اور ان دونوں کے پاس پانی نہیں تھا فَتَيَمَّمَا فَعِيدًا طَيِّبًا انہوں نے پاک مٹی سے تے ممکیا فَصَلَّا یا اور نماز پڑی ثُمَّا وَجَدَا پھر ان دونوں نے پایا الْمَاءَ فَانی پھر وقتی وقت میں یعنی نماز کا وقت ابھی باقی تھا تو پانی مل گیا فَاعَادَ آحَادُهُ مَسْخَلَاتَ وَالْوُضُعَا تو ان دونوں میں سے ایک نے رو کیا اور نماز دوہرا لی ولم الاخر دوسرے نے نہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم له پھر وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی فقال علام جس نے اعادہ نہیں کیا تھا دوہرایا نہیں تھا آپ نے اس کو کہا افب تو سنت اج کا سال تو کا تو سنت کو پہنچا ہے اور تیری نماز تجھ کو کفایت کر جائے گی وہ اقالآ اور دوسرے کو کہا لکل اجرو مرت تیرے لیے یہ دو مرتبہ اجر ہے اور ابو داود ابن اس کو ابو داود اور نسائی نے روایت کیا ہے اس میں عبداللہ بن نافر ضعیف ہے اور ابن بخیر یہی ابن بقیر اور ابن مبارک نے اس کو مرسل روایت کی ہے اور عبداللہ بن نافے کو موصولن روایت کا رہے مخالفت بھی ہے عبداللہ ابن نافعیف ہے نہیں کیا تھا تیمن تو دونوں نے کیا تھا نہ کرنے والا تو کوئی بھی نہیں ہے اب دوبارہ دہرائی اس کو کہا کہ دو مرتبہ آ جائے دو مرتبہ نماز پڑی نا اس کو کہا سب تک سننا تھا نوید ضعیف ہے ہاں حفظ کی وجہ سے ضعیفن فی الحف آپہ نہیں ٹھیک وَنِعْمَ الْعَامِلُونَ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا بَايِنٌ كُنْتُمْ مَضْرَاحُ أَوْ قَلَاقَ إِذَا كَانَ فِي رَجُلٍ جِرَاحٌ فَهُوَ فِي و عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما سے اللہ عزوجل کے اس فرمان کے بارے میں روایت ہے سیف اللہ کھڑا ہو جا و ان کنتم مرض او سفر اگر تم بیمار ہو یا سفر پہ ہو یہ ایت اس کے بارے میں یعنی وہ ان کنتم مرض او علی سفر اوجا من کم من غائبی اولا مستم تجید اس آئس کے بارے میں کہتے ہیں اذا کان اتبر راجلی جب آدمی کو ہو جراح زخم جراح والقروش قرو کہتے ہیں دانے پیپ والے جب آدمی کو اللہ کے راستے میں فی سبھی دلّاہ زخم لگے ہوں یا پیپ وغیرہ پڑی ہوئی ہو وہ جمبی ہو جائے پس وہ ڈرے کہ منہ تو انگتا سالا اگر اس نے اصر کیا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی اس بات کا ڈر ہو تو تیم ماما وہ کیا کرے گا تیمم کر لے گا یعنی ایسی بیماری ہو جس میں وضو کرنے غسر کرنے سے خدشہ پیدا ہو کہ بندے نے اگر وضو یا گسر کیا پانی استعمال کیا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی تو پھر ایسا آدمی کیا کر لے تیمم کر لے پانی کے باوجود اباح الدعال موقوفن دار پتری نے اس کو موقوفن روایت کیا ہے وارافاہ بزار اور بزار نے اس کو برفو بیان کیا ہے الح... ابن اور ابن قزیمہ طول حاکم اور ابن قزیمہ اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے یہ درست بات یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے اس کو مرفو قرار دینا وہ درست نہیں ہے کیونکہ جو مرفو روایت ہے وہ جریر بن عبد الحمید انعطاء بن اثار ہے جریر ابن عبد الحمید انعطا بن اثار اور عطاء بن اثار سے جریر بن عبد الحمید کا سیما اختلاط کے بعد کا ہے لہذا اس کا مرفو ہونا درست نہیں یہ مرفو ان ثابت نہیں موقوف ان ثابت ہے یعنی عبداللہ امن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا قول ہے موقوف صحابی کا قول مرفو نبی کا مختو تابعی کا آ, وہ پاگل ہوتے ہیں جو کہتے ہیں موت تو آنی آنی ہے تو کر لو موت تو آنی آنی ہے تو گاڑی کے نیچے سر دے لو جب آنی ہوگی آ جائے گی آپ کسی گاڑی کے نیچے سر دے لو نا بچنا ہوگا تو بچ جاؤ گے نہیں تو موت آنی ہوگی تو آ جاؤ یہ بھی عکل مندی ہے اس کو پتہ ہے وہ بیمار ہے زخم اس کو لگے ہوئے ہیں پیپ اس کو پہلے پڑی ہوئی ہے اور پھر وہ پانی اگر استعمال کرے گا تو اور زیادہ بڑھے گا کام کئی الٹے الٹے کام کرتے ہیں بیمار ہیں ڈاکٹر نے حکیم نے پرہیز بتایا ہوگا اچھا وہ بد پرہیزی کرتے کہتے بس بسم اللہ دِلائے سیوم فی اللہ دِی بلا باب سمی العلیم یہ پڑھ کے اور کھا لو یہ بد پرہیزی کی دعا لوگوں نے بنائی ہوئی ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے زہر والا کھانا کھائے ہاں تو اس وقت کچھ صحابہ کرام شہید بھی ہوئے تھے اور نبی اللہ صلی علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ بکری کا زہر میری رگوں کو کاٹ رہا ہے اثر ہوا تھا اس زہر کا کیوں نہیں ہوا تھا بسم اللہ پڑھنے کے باوجود اثر ہوا تھا یہ تو غلط طریقہ ہے پھر پتہ چلنے پہ رکے کیوں کھاتے رہتے رک گئے تھے نا پتہ چلا کہ یہ دیا نے دیر ملایا ہوا بکری میں تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا کھانے سے کھاتے رہتے موت ناسی نہیں آخی تھا چلو وعن علی رضی اللہ عنہ عنہ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں ان کا سرتیا میرے دو بازو میں سے ایک ٹوٹ گیا زندیا دو بازوؤں میں سے ایک یہ جو ہوتا نا کلائی اس کو کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نی انجبا اری تو آپ نے مجھے پٹی کے اوپر سے ہی مسا کرنے کا حکم دیا اور اللہ اس کے بن ماجہ نے روایت کیا ہے سنتن ان انتہائی کمزور انتہائی ضعیف سند کے ساتھ انتہائی ضعیب کیوں ہے اور عمر ابن خالد الواسطی کذاب ہے متہم بالورع ہے مسلمان مسلمان ہے ہے کذاب جھوٹا کے اس پر دو مت ہے جسادی وعن رضی اللہ, عنہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے پھر راج اللہ شجا اس آدمی کے بارے میں جس کے سر میں زخم لگا تھا جس کے سر میں زخم لگا تھا شاج سر کے زخم کو کہتے ہیں فخ تا سلا اس نے اصل کیا تو وہ مر گیا ہے روایت کہ انما کا کہ اس کو صرف یہی کافی تھا ان کہ وہ تیمم کرتا وایاسیبا خرقات اور اپنے زخم پر پٹی باندھتا پھر اس پر مساح کرتا وا یا غصیلہ اور اپنے سارے جسم کو باقی کو دھو لیتا اس کو ابو داود نے روایت کیا ہے بسند ایسی سند کے ساتھ اس میں زعف ہے کمزوری ہے زع زرف دونوں طرح پڑھنا ٹھیک ہے جی ہاں سے اس کا مانا ہوتا ہے کف کے پٹی باندھنا تفعیل سے بنائے تو پھر اس کا مطلب پیٹ کر کے کاس کے باندھنا پٹی تیم آرکاتن جی زخم پر پٹی باندھ لے خرقات پٹی رواہ ابو داود بسند سند ان کی ابود داود نے ایسی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا جس میں کمزوری ہے وہ کیا ہے کہ زبیر ابن خوریط لین ہے وقی اختلاف الاراوی ہی اور اس کے راوی پر اختلاف بھی ہے اوزائی نے اس کی مخالفت کی ہے زبیر چلواس رضی اللہ علوم ابن عباس رضی اللہ علوما سے روایت کہتے ہیں مینت سننا یہ بات سنت سے ہے اللہ یو سلی اور راج الب یم اللہ فلاطن واحدہ کہ آدمی تم کے ساتھ صرف ایک ہی نماز پڑے گی سما تملا فر پھر دوسری نماز کے لیے دوبارہ ضعیف جدار نے اس کو سخت ضعیف صنعت کے ساتھ روایت کیا ہے اس میں حسن ابن مارا ہے مترک العدیث ہے ابن مدینی اور شعبہ نے اس کو کذاب قرار دیا ہے تو سوری یہ کی تیمم کیا تیمم وزو کا بدل ہے وزو اس طرح ٹوٹتا ہے اس طرح تیمم ختم ہوتا ہے اپنے آپ نہیں ختم ہو جاتا ایک سے زیادہ نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے کوئی مذائقہ اور حرج نہیں ہے